السلام علیکم تمام دوستوں کو بھائی آپ وہ اسلام مہدی آپ ان کو بات تو کرنے دیں یہ اوپر آ کر آپ آئے بھائی آپ ہاتھ کھڑا کریں آپ بات کریں دیکھے جج گئے باڑ میں جناب زرداری بھی نواز شریف بھی سارے کا مسئلہ پڑا ہوا ہے ایس ایچ او صاحب سمجھ گئے ہیں نا روز قیامت والے دن یہ سوال نہیں اللہ تعالیٰ کرے گا کہ پاکستان کے لیے کیا, کیا کیا اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا اسلام کے لیے کیا کیا تو وہ ابھی آپ سے بھی درخواست ہے درخواست ہے وہابیت دیوبندیت چھیت چھوڑ کر پہلے یہ مسئلہ نپٹ تو اسلام مہدی صاحب آپ آ جائیں آپ نے نیچے لکھا تھا وہ پشین گوئی تھی مرزا غلام احمد کی تو جو بچپن میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی چیچ کی وجہ سے کی وجہ سے ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی وہ کس کی پشین گوئی تھی یہ بھی بتائیے گا آ جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس میں پہلا حصہ جو ہے وہ کس عقیدے سے ریلیٹڈ ہے پہلا جو ہے حصہ کلمے کا وہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے ایک منٹ میں آواز تیز کر لوں ہاں تو کلمے کا جو پہلا حصہ ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے اور دوسرا حصہ جو محمد رسول اللہ تم لوگ ورلڈ چیمپئن بنتے ہو ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت تم نے اپنے کلمے کے پہلے حصے کو دیکھا ایک نبی, کہ لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے عقیدوں کے اندر نبوت تو دوسرے نمبر پہ آتی ہے تم نے اپنے پہلے عقیدے کو کوحید عقیدے دیکھا ہے جو سارے مسلمان مل کے تمہیں کافر کہتے ہیں تو وہ کچھ نہیں ہے پہلے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرو کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کے صحیح مانے بتاؤ آ یہ بات السلام علیکم میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا جہاں تک توحید کے حوالے سے تو جناب ہم نے کون سا توحید کا انکار کیا البتہ نے قرآن کا انکار کیا ہے ہم تو الحمدللہ توحید کو بھی مانتے رسالت مسلمانوں کی آپ بات کریں دوسرے لوگ تو دوسرے لوگ پہلے اپنا دیکھیں نا وہ اپنے گھر پر ذرا دیکھیں تو ایسی بات نہیں ہے اس پر قادیانیوں کے حوالے سے پوری امت متفق ہے چاہے وہ شیعہ لوگ ہوں حالانکہ ان کے اوپر بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے چاہے وہ ہوں بندی ہوں کوئی بھی ہو وہ سب کہتے ہیں کہ قادیانی منافق مدد زندگی اسلام تو آپ اس بات کی طرف بنا بلکہ آپ مرزا صاحب کی طرف آئے کہ یہ کون سے نبی تھے کہ جن کے فرشتے تیچی تیچی متن لال خیراتی پھراتی جن کی پیشن گوئیوں میں رات کو نکھراتے تھے تو کبھی بانو رات, کے آ... رات کو آ کے بانو جو ہے وہ اکیس سال کی لڑکی جو ہے ان کی مالش کرتی تھی اور کبھی کسی اور چیز کی مالش کر لیتی تھی اس کے حوالے سے آئے اس پر بتائیں کہ کے سڑکوں کے اوپر ماردنگ کرتا تھا کون سا نبی ہے جو تانک وائن کی بوتل لے کے شراب پیتا تھا کون سا نبی ہے جو چرفی تھا افیوم پیتا تھا اس پر آ کے جناب بات کریں تو ایسے جو بھائی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ نبی ہے ماردن لینڈ کے نزدیک تو یہ نبی ہے یہ تو چیز ہے آپ اس کے حوالے سے بتائیں مرزا صاحب کے حوالے سے بات کریں دوسری طرف نہ آئے تو آپ حوالے جات ہم سے لے لیں حوالے جات دیں گے جناب کون سا نبی ہے جس کی وئی بھی انگلش میں آتی تھی میں آپ کو دیتا ہوں مائیتناد کون سا نبی ہے کہ جس کی وئی کبھی انگلش کبھی فارسی کبھی پشتو آئی ایم وڈیو آئی شیل ہیلپ یو آئی کین وڈیو آئی کین ڈو ڈس ویڈیو پتا نہیں کیا کیا اس کی سائٹ کے اوپر موجود ہے تو بہرحال آپ آئیں ماشاءاللہ قبلہ حضرت علامہ حافظ محمد اشف قادی صاحب دعوت پرکاش مالیہ بزر میں رضا کے نک سے موجود ہیں تو السلام علیکم نہیں میں مختصر سے بات کروں گا پھر بات کیجیے گا یا نور کمر ہیلو یا جی السلام علیکم تمام دوستوں کو میں صرف ان کی تھوڑی سی بات کا اقلی دلائل سے جواب دوں گا پھر آپ ان شاء اگر آپ گالی نہیں دیں گے مہدی صاحب آپ کے ساتھ یہ بات کریں گے آپ نے کہا لا لائی, لائی, الل لائی, لائی اللہ لا محمد رسول اللہ لا لا اللہ خدا وحد اللہ شریف ٹھیک ہے محمد رسول اللہ محمد والے وسلم اللہ کے رسول ہے ٹھیک ہے تو چوں کے قرآن پاک سب سے آخری کتاب تھی اسی لیے اس حکم فرمایا گیا اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں میں نے آپ سے جو سوال پوچھا تھا وہ تو آپ نے جواب دیا نہیں میں نے کہا نبوت تو ٹھیک ہے نبوت پہ میں بات کروں گا لیکن پہلے آپ مجھے کلمے کا پہلا حصہ تو سمجھائیں ذرا کہ لا الہ الا اللہ کے کیا معنی ہوتے ہیں کس وجہ سے آپ کو یہ دیوبندی یے حدیث یہ وہابی جن کو جو بھی بولیں یا ندوی یا تو یا جتنے بھی ہیں وہ کہتے ہیں مل کے مشرق کہتے ہیں اور چھوٹے موٹے مشرق بھی نہیں بلکہ وہ تو پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے ہیں آپ کے اوپر تو پہلے آپ اپنی پوزیشن تو کلیئر کریں نبوت کا معاملہ تو دوسرے پسے میں آئے گا پہلے آپ ہمیں یہ تو ذرا سمجھائیں کہ لا الہ اللہ کو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر ہم غلطی پر ہیں اگر ہم مجرم ہیں تو آپ تو ہم سے بڑے ہو کے مجرے میں آپ نے تو اللہ کی ذات نام لگانا غلط بات ہے اللہ کی ذات پر الزام لگانا غلط بات ہے مجھے ذرا اس کا فرق بتائیں اور دونوں میں سے کس کی زیادہ اہمیت ہے لا الہ اللہ کی زیادہ اہمیت ہے اس کے بعد مانتا ہوں دوسرے کی اہمیت بھی ہوگی اور اس سے بات کروں گا آپ سے لیکن پہلے مجھے یہ سمجھائیں کہ آپ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کے کیا معنی سمجھ آتے ہیں جی مسلمانوں کو اسلام دیکھیں اسلام محدید پہلے تو جناب آپ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں جہاں تھی یہ مسئلہ یہ تو بڑی بات اس کے ساتھ ہوگی نہ جو مسلمان ہوگا ٹھیک ہے بی کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں لیکن یہ عجیب لگے گا کہ ایک قادیانی کے ساتھ جو ہید پر بات ہو رہی ہے کہ جس کا نبی جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان کہ اللہ پاک نے کہا مجھ سے کہ اے میرے بیٹے اللہ کا بیٹا ہے اسلام میں بھی اللہ کا بیٹا ہے آپ کا یہ جو شوق اور نبی ہے اس کی یہ توحید ہے کہ اس نے کہا کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے میں دیکھا کہ میں اندر میں بیٹھا تھا یہ آپ کی جناب توحید ہے آپ کے نبی کی ٹھیک ہے تو جہاں تک آپ نے بات کی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جہاں تک کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی جو ہے وہ جو ہے مخلوق ہے اور اللہ معبود ہے لیکن یہ جو نبی ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ پاک نے بڑی جو ہے وہ بے شمار قرآن پاک ہی آیات ہیں کہ جن کے اندر امبیائی کرام کی عظمت کا ذکر کیا ہے جن میں حضرت عیسائی علیہ و سلام بھی ہیں جن کے حوالے سے آپ کے اس نبی نے ابھی میں کنٹرول کر رہا ہوں آپ کے اس نبی نے کہا کہ معاد اللہ وہ چرس پیٹے تھے معاد اللہ کار اور تھے اورتے ہیں ان کے سر کے اوپر جو ہے وہ اتر ملتی تھیں یہ اس دن میں نے ساری باتیں جو ہے نا وہ پرسوں بتائی تھی یہاں سائڈ سے نکال کے اب کی سائڈ سے نکال کے تو ایسا آدمی کہ جس نے انبیاء کرام کے حوالے سے یہ باتیں کی اللہ پاک کے حوالے سے کہا کہ معذ اللہ اللہ پاک نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو, تو ایسا آدمی اس کو ماننے والے کیسے مسلمان ہو پھر مین مسئلہ جو قادیانیوں کے ساتھ کیونکہ آپ قادیانی ہیں تو آپ کے ساتھ جو پوری امت کا اختلاف ہے آپ اس کے حوالے سے آئیں ان باتوں کے اوپر نہ پھریں ہمارا جو آپ سے بنیادی اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ختم نبویت ایک مسئلہ ہے دوسرا یہ کہ مزا غلام کا دی یعنی استاد تھا امبیا اکرام تھا صاحبہ اکرام کا بھی استاق تھا اہل بیت اتھار کا بھی استاق تھا اللہ سبان و کا بھی استاق تھا تو جو ایسے آدمی کو مسلمان اور نبی سمجھیں گے تو وہ تو ہی کافی اس کو ماننے والے بھی اسلام سے فارغ ہے ٹھیک ہے تو آپ بنیادی بات پر آئیں جو ہمارا آپ سے مین مسئلہ ہے اس کی طرف آئیں اب دیکھیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے اگر ہم سے کوئی بات کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے سامنے رکھے گا ہم ان کو مانیں گے ہم دیکھیں گے ہم یہ نہیں کہ حدیث کا معذلہ انکار نہیں کریں گے نبی کریم کریم علیہ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد رسول تمہارے لیے بہترین جو عسوائے حسنہ ہے وہ نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام کا طریقہ کار اور فرمایا وتی اللہ وطی رسول میری اطاعت کرو میرے رسول کی اطاعت کرو تو ابھی آپ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر حدیث کو ہم مانتے ہیں عقائد علم علیہ السلاط والسلام کا ہر کول سر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس جس کی صحبت ہے وہ بھی سر پر صحابی ہوں بیت ہوں حضور کی ازواج ہوں اور یا ہوں صالحین ہوں اللہ والے ہوں ابھی آپ بات میں جہاں لے کر آئے ہوں نا کہ مرزا غلام قادیانی کی کہ آپ کے نزدیک نبی ہیں تو اس کی کتابیں آپ کے نزدیک وہ حدیث کی اہمیت ہے اور آپ خود کہتے ہیں اس نے کتابوں کے اندر پچھلوں نے لکھی ہیں کہ جو جو مرزا کے ساتھ تھا آپ نے لکھا ہے کہ وہ صحابی امان اللہ اور اس کی بیویاں ماض اللہ آپ نے لکھا ہے کہ وہ مہات المومنین ہیں یعنی مومنوں کی ماں امان اللہ تو اس وجہ سے کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ مرزا قادیانی کی کتابوں کے حوالے سے کریں جو مرزا غلام قادیانی نے حضرت عیسیٰ کے حوالے سے لکھی جو اس کی وہی جو ہے وہ انگلش میں آئی آپ بتائیں کہ کیا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کوئی انگلش میں آئی اور کیا اس دور میں اور یا پشتوں میں آئی تھی تو اس قسم کی باتیں پھر آپ یہ ثابت کریں قرآن سے حدیث سے پھر آپ یہ بتائیں کہ جو آدمی چرسی ہو شرابی ہو کیا وہ نبی ہو سکتا ہے جو شراب پیتا ہو تانک وائن پیتا ہو کیا ایسا آدمی ہو سکتا ہے غیر محرم عورتیں اس کی سیکورٹی گارڈ کون تھی آواز تو آ رہی ہے آواز آ ہے میری جس کی سیکورٹی گارڈ یہ عجیب بات میں آپ کو بتاتا ہوں بڑی عجیب بات ایسے تو بائی کل میں دیکھ رہا تھا اس کے حوالے سے جس کی سیکورٹی دیکھیں آپ جو ہے نا وہ کسی کی اگر کوئی جان خطرے میں ہو تو جناب جناب کرواتے ہیں کسی کی جان خطرے میں ہوں جناب آپ پاکستان میں دیکھیں دیکھیں پرائمنسٹر ہے پریزیڈنٹ تھے سیکورٹی گارڈ ہوتے ہیں مرد ہوتے ہیں نا کافی لیکن مرزا صاحب کی سیکورٹی گارڈ کون تھے جناب مائی فجو اور ایک اور منشی صاحب کی جو ہے نا وہ بیوی یہ ان کی سیکورٹی تھی ایس ایچو بھائی وہ کہہ رہے تھے اس کا نام تھا مائی فجو اور ایک منشی صاحبہ کی جو ہے نا وہ بیوی یہ مرزا صاحب کی سیکورٹی گارڈ تھی اور رات کو غیر محرم اوڑھتے ہیں مرزا صاحب کی مالشیں کریں میں یعنی بات کروں گا تو پھر کیا کیا اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے تو ایسا آدمی نبی ہو سکتا ہے اس سے کیوں بھاگتے ہیں آپ کیا مسئلہ ہو جاتا پیچھے لگ جاتے ہیں آپ کو مرزا صاحب کی طرح اس کی طرف آئے کہ مرزا قادیانی جو چوبیس گھنٹوں میں سے اٹھارہ گھنٹے ٹوائلٹ کے اوپر بیٹھا تھا وہی بھی وہی آتی تھی حضرت ٹیچی ٹیچی فورن آتے اور تھا کر کے جناب وہی آ جاتی کبھی متن لال آ جاتا وعلیکم السلام جس کے نزدیک کرشنا نبی ہے مرزا کے نزدیک کرشنا بھی ان کا گرو نانک احمت والا ہے تو ان تمام باتوں پر کون بات کرے گا ان تمام مسئلوں پر کون بات کرے گا اسلام محدید صاحب یہ تمام باتیں آپ کے قانون کے اندر نہیں آتی میں اگر اب یہ آپ کو سناؤں نا جب نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا تو آپ روم چھوڑ کے بھاگ دیں گے یا سراج منیر مرزا صاحب کی کتاب تو کی بات کرتے ہیں آپ یہ ذرا آپ نے نبی کی توحید سن لے سراج منیر سفا نمبر پچپن صاحب کہتے ہیں کہ وہ خدا جو ہمارا خدا ہے کھا جانے والی آگ ہے یہ توحید ہے آپ کے نبی کی کہ اللہ پاک جو ہمارا خدا ہے یہ کھا جانے والی آگ ہے اور آپ نے توحید اگر سننی ہے جناب مل صاحب کی تو سنا دیتے ہیں مائک میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں ابھی ادھر کی باتیں کہتے ہیں لیکن جو میں نے سوال پوچھا تھا آپ نے وہ تو مجھے اس کا جواب دیا نہیں کہ آپ نے مجھے ساری باتیں بتائیں کہ فرشتے کا نام یہ ہے وہ ہے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کہ یہ کیا ریزن ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بزرگ جو ہیں یہ اپنے آپ کو کبھی اس سے ملاتے ہیں اور کبھی اس سے یا آپ خود بھی جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو بزرگ ہوتے ہیں لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر و کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ دنیا میں تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک ہی ایجاد کی ہیں اور اس عقیدے کو تھانوی نے بھی اس کو کہا کہ ہاں یہ صحیح ہے آپ کے احمد رضا خان نے بھی کہا کہ یہ صحیح ہے اور یہ عقیدہ ہوتا ہے واجود الوجود کا یہ جس کو آپ واجد الشہود بھی کہیں ٹھیک ہے نا آپ کے بہت سارے امام ہوتے ہیں آپ کے امام تو امام ابو حنیفہ ہوں گے تو یہ کہاں سے امام ہو گئے ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ تو خیر چلو تو بارہ آپ نے لکھ دیا میں مان لیتا ہوں تو یہ جو عقیدہ ہے کہ انہیں بزرگان دین کا تھا اور وہ تو آپ کے جب بزرگ نے بھی یہی کہا کہ واحد شہود اور واحد وجود اور تھانوی سعود دیوبندی بندیوں کے ہیں انہوں نے بھی یہی کہا اور عرب میں بھی ان دنوں یہی چلتا تھا تو یہ کوئی نئی بات تو نہیں کی مرزا صاحب نے تو آپ اگر آپ نے اگر وہی کرنا ہے ان کا کرنا ہے تو پہلے ان لوگوں کا ریفیوٹ کریں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو کبھی کس سے ملایا کبھی کس سے ملایا کبھی کہ پوری دنیا میں کچھ نہیں ہے صرف خدا ہے کبھی کہا کہ ہم بھی کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا تو آگر اشوا کے جواب دیں کہ یہ جو ہے دراصل یہ اس عقیدے کی وجہ سے وحدت الوجود اور واضح الشہود کی کہ انہوں نے اپنے آپ کو کبھی اس سے ملایا کبھی اس سے ملایا تو یہ تو آپ کے علماء بھی کر رہے تھے تو یہ اگر آپ کی علما کہ نہیں ہے تو ہمارے لیے کیوں سنی ہے مقصد صاحب آئے روم میں ویلکم اور جلدی ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں اسلام میں جی صاحب کی جلدی جو ہے چھٹی کر کے میں جاتا ہوں صاحب آج یہ کیونکہ کچھ خاص بات نہیں ہے دیکھیں میرے بھائی اب بھائی کا یہ بھی بہرحال اصل میں مسئلہ یہ ہے اسلام مہدی صاحب ابھی میں نے آپ کو دو باتیں بتائی تھی آپ کے مرزا صاحب اپنے آپ کو یہ کہتے تھے جناب میں مرزا صاحب کی بات میں نے کی نہیں میں نے تو مرزا صاحب کے فرشتوں میں بات کی ہے کیا مرزا فرشتہ چیچی چیچی بھی مرزا تھا یہ ایک الگ چیز ہے چیچی تیچی ایک الگ چیز ہے متن لال ایک الگ چیزیں پھر ان کی سیکورٹی گارڈ جو اوٹتے تھے اس کا وحاد الوجود سے کہاں تعلق ہو گیا آپ کے کان ٹھیک اس کا کہاں تعلق ہو گیا ان کی سیکورٹی جو ہے عورتیں کرتی تھی رات کو مالش عورتیں کرتی تھی اس کا تو بعد سے بات کر رہے ہیں میں نے جو مرزا صاحب کی بات کی آپ بہادر وجود پر لے کے آ گئے تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ اس پر ادر ٹائم بالکل ادر بدم رضا نہ کریں کیونکہ اس وجہ سے اگر یہ کچھ ہیں تو یہ بات کریں کریںچے خان صاحب کو لے کے آ جائیں اور بھائی خان بلوچ کو لے آئیں مرزا ماسی کو لے کے آ جائیں مرزا بشیر کو لے کے آ جائیں مرزا طاہر کو لے کے آ جائیں مرزا مسرور کو لے کے آ جائیں مرزا کے معاشرے کو ماموں کو چاچے کو پھپے کو نانے کو کسی کو بھی لے کے آ جائیں مرزا غلام کا کی کتابوں پر ہم سے بات کریں آپ کی سائٹ سے الاسلام اسلام سائٹ کتابیں بھی آپ نے لگائی ہیں وہاں سے نکالیں گے جو بانو رات کو مالش کرتی تھی کیسے تیچی, تیچی آتا ہے جناب تچ کر کے جناب تھا کر کے جناب مرزا صاحب کو ٹوئلٹ کے اوپر رہی آتی تھی اس کے اوپر بات کریں مرزا صاحب کی کتابوں کے اوپر بات کریں آپ لوگوں کا توحید سے کیا واسطہ کہ جو نہ اللہ کو مانتے ہیں جس کے نبی نے کہا کہ معذ اللہ میں اللہ کی گود میں بیٹھا ہوں ہاں جس نبی معد اللہ جو ہے وہ چرسی تھا شرابی تھا جس کو ایک لاکھ بیماریاں تھیں کبھی ٹوئلت کی بیماری تو کبھی شوگر کی بیماری تو کبھی ہسٹیریا کی بیماری تو کبھی جناب کسی اور کی اس چیز کی بیماری تو آپ لوگوں کا کیا جہاد کے اوپر آپ آ گئے کبھی جہاد کی یا کسی بریلوی نے وہ اسلام میں جی صاحب کا باتیں تو مسلمانوں والی ہیں آپ کے نبی نے تو جہاد کو مانا ہی نہیں بلکہ آپ کے نبی نے کہا کہ جہاد اب ختم ہوگی آپ چھوڑ دو جناب تو آپ کا جہاد سے کیا واسطہ آپ بالکل جو ہے نا وہ کسی بات بیٹھے ہوئے میرے خیال سے جو بات کرتے ہیں وہ عجیب ہی کرتے ہیں آپ کا نبی آیا جہاد کو ختم کر خود نے کہا کہ ماد اللہ جہاد بالکل ختم ہو گیا ہے تو اس وجہ سے جس آدمی جو آدمی جہاد کو مانتے نہیں اب اس کی امت کہہ رہی ہے کہ بلوی جہاد کہاں کرتے ہیں بھائی آپ کا نبی تو کہتا جہاد ہے ہی نہیں تو اگر نہیں کر رہے تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ بھائی جہاد نہیں کر بہرحال حال میں رسول بھائی آپ مائی کے اوپر کوئی کام کی بات کریں اسلام مہدی صاحب السلام علیکم دیکھیں مہدی صاحب آپ نے اپنا نام بھی مہدی رکھا ہوا ہے مرزا غلام احمد کی مناسبت سے جہاد کے متعلق تو پوری پوری نظم کہی ہے کسی نے کیا یا نہیں کیا آپ اپنی بتائیں آپ اپنی بتائیں کہ آپ ہمارے جسم کا حصہ تھے کہ جواب دے آپ ہو ہم نہیں ہیں کسی گھر سے اگر کوئی بھائی عہدہ ہوتا ہے اپنا عہدہ مکان بناتا ہے وہ اس کی کوئی وجہ بتاتا ہے لڑائی جھگڑے یا کوئی اس کا کمرے کام پاڑ گئے کچھ کام پاڑ گئے آپ کیوں عہدہ ہوئے مسلمانوں سے دے آپ ہو ہم نہیں جنابِ اللہ آپ بتاؤ کہ ایک طرف آپ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو چھوڑ دیا اور دوسری طرف چند مخصوص گروپ کو لے کر آپ علیحدہ اپنے ڈیڑھ اینڈ کی علیحدہ مسجد کھڑی کر دی ایک بندہ اٹھا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا آپ اس کے پیچھے چل دیئے گھر بار دیئے دیے در بدر ہو گئے تمام ہو گئے لوگوں نے رشتے کرنے بند کر دیے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا بند کر کیوں آپ نے ایسا کیا ایک سو ستائیس آج تک جو نامی گرامی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعوی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے بہت کتب لکھی اور ایک دو ایسے ہیں جنہوں نے علاقے بھی فتح کی ہے دیکھی ہے آپ بتائیں نا آپ جواب دیں کوئی جہاد پر یہ جہاد, جہاد کس چیز کا نام ہے یہ روم کھول کر جہاد کر رہے ہیں یہ بھی جہاد میں آتا ہے اب آپ بتائیں جن مانتے ہیں انہوں نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا کہاں کہاں سے چلے آ کر دین کی یا شاید کا کام کیا آپ جہاد کی کس جہاد کی کتنی قسمیں ہیں اور کون سا افضل جہاد ہے آپ کے منہ سے تو یہ لفظ ہی اچھا نہیں لگتا جہاد کا جس کو مکمل رد کر دیا ہے اور سو سال سال ہو گئے آپ نے بغیر جہاد کے کیا آپ نے کر لیا جناب کریں جناب واپس آ جائیں کوئی بات نہیں صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آپ کو بھولا ہوا نہیں کہتے ہم گلے لگانے کے لیے تیار ہیں بنو جناب اعلیٰ ہاں اب بھی ٹائم ہے یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے مدنی سویرے صاحب نے کہ اب بھی ٹائم ہے جناب ٹھیک ہے جو کہ اس میں انہوں نے اپنا جواب دے خود دہنا ہے آپ نے اپنا جواب دے خود دونا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں جناب اللہ آپ ہماری چھوڑیں کون دیوبندی ہے کون بریلوی ہے کون وہابی ہے کون کچھ آپ اپنا جواب دیں کہ آپ اپنے جن کو آپ کہتے ہو نبی کہتے ہو رسول کہتے ہو نامعلوم کون کون سے خطاب دیے ہوئے ہیں عجیب و غریب قسم کے ہندوؤں کا برہمن بھی کہتے ہو اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کیا وہ جو خطاب آپ نے دیے ہیں کوئی انسان اس قابل ہو تو اسے خطاب دیا جاتا ہے کیا وہ اس قابل تھے جو آپ نے بنایا ہوا ہے پہلے تو ان کی ساتھ پر بات کرے نا تھو منی پر دیکھے مہندی صاحب اگر میں کسی کو کہ یار اے اے اسلام قبول کر لو وہ کہے گا کہ جی وہ کیا ہوتا ہے میں کہوں گا میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھی وہ کہے گا اچھا جی مجھے اس کی زندگی کے مطلب بتاؤ جب تک وہ کیسے کھاتے پیتے تھے جھوٹ بولتے تھے کہ نہیں کیسے ہی بات کرتے تھے کیا انہوں نے اپنی میں اس کی زندگی کے اوپر ان کی سیرت کے اوپر روشنی ڈال لوں گا صرف وہ اس کا دل مانے گا ہاں بھئی یہ تو سچا تھا یا یہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے بھائی آپ کا دیا نیئن لے کر نکلے ہوئے آپ پہلے ان کی سیرت تو بتائیں نا سیرت بتائیں کہ ان کی سیرت کیا تھی ان کی زندگی کے نشیب و فراز کیا تھے جب وہ پینشن کی رقم لے کر لاہور میں آئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ اس وقت کے ساتھ سو آج کے سے دو لاکھ بنتے ہیں وہ پنشن کن کاموں میں اڑائی یہ ذرا اس کے متعلق بتائیں انہوں نے ہفتہ میں رہے وہ پینشن کی رقم کس کوٹوں کے اوپر جا کر اڑائی یہ ذرا بتائیے گا آ جائیں کافی گاہ سلام علیکم انہوں نے کوئی جواب نہیں دینا جناب انہوں نے کوئی جواب نہیں دینا یہ دکھوالے سے اب بھی جناب جو اسلام ندی صاحب میں لے کے آ گیا ہوں جناب ابھی مزہ آتا کہ بھائی کوئی واقعی کوئی اچھا سا مربع ہوتا ہے جناب کا دھیانوں کا کیونکہ میں ابھی لے کے آ گیا جناب نیچے سے جو ہے نا وہ آپ کی سائٹ سے ہی آپ کو لنک دیتا ہے کہ یہ یہ مرزا صاحب نے لکھا ہے لیکن آپ پر کیا جناب ضائع کریں ویست کریں تو میں ضائع نہیں کروں گا اور جناب حضرت احسان بن ثابت جدید اللہ تعالیٰ عنہ کی نعت ہے وہ آسن من قلم ترقت تو ہی نہیں آج مالو من کا, ملائی بین ملائی. بین کا اننا خلکتا کمار پشاؤ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا حسن کا پہکر کسی آنکھ میں دیکھے نہیں اور فی کیا فرمایا کوئی آنکھ دیکھتی کیسے آپ جیسا حسن کا پہکر کسی ماں نے جنے نہیں اور پھر کیا فرمایا خلکتا من کلی بن اللہ پاک نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور کا, اننا کا قد خورکھتا کما امتح لگتا ایسا ہے کہ جیسے جیسے آپ نے چاہا ویسے ہی اللہ پاک نے آپ کو ٹحلی کیا اور مرزا صاحب کے لیے کیا شعر کسی نے لکھے کہ وہ اگر وہ ہوتا وہ ایک ہے نا وہ بڑا مشہور شعر ہے میں آپ کے لیے مرزا صاحب کی شان میں بھی جناب آپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا بر ہمارے لوگوں نے لکھا ہوا جناب میں دیکھتا ہوں جناب اگر مجھے مل گیا تو میں مرزا صاحب کی شان میں ان کے ایک سو سال کی خلافت کے موقع ہو اس حوالے سے میں لکھتا وہ نہیں مل رہا وہ بارہ مرزا صاحب کی قسمت بچارے کی ہمیشہ بری رہی ہے زندگی میں بھی بچارے کی قسمت بری رہی ہے جیسے ابھی ویسے تو بھائی کہہ رہے تھے کہ وکالت کا امتحان دینے کے لیے گئے لیکن فیل ہو گئے جی بےچارے گھر والوں نے جوتوں کے ساتھ جو اس کو باہر نکال دیا تو نہیں, نہیں دفع کریں بہرحال مرزا صاحب کی شان میں جو ایک شیر تھا بڑا مشہور وہ میرے ذہن میں نہیں ہے تو بہرحال ایک بار آج مرزا صاحب نے ایک شیر لکھا نا. اپنے حوالے سے نہ آدم داد ہوں پیارے یہ مل گیا جناب شان میں کہ اگر مرزا ہوتا خدا کا نبی تو گندگی میں گر کر نہ مرتا کبھی اور ایک زیادہ ڈینجرس شیر ہے بارہ چھونے تو آپ دیکھیں جناب کیا لکھا ہے ابھی جہاد کی بات کر رہے تھے ہر طرف سے آپ کو چپیتے پڑ رہی ہیں کوئی جناب آپ کے پاس جواب نہیں ہے یہ جہاد کی آپ جو آپ کے نبی نے لکھا ہے جہاد کے والے سے ہمیں پوچھ رہے ہیں جناب جہاد کی اور جناب مرزا صاحب نے تو جہاد کو رہی نہیں مرزا صاحب اتنے رخانی حضان میں جہاد یعنی دین رائیوں کی شدت کو خدا تعالی آہستہ آہستہ کم کرتا گیا حضرت موسا کے وقت میں اس قدر شدت تھی کہ ایمان لانا بھی قتل سے نہیں بچا سکتا تھا اور شیر خوار بچے بھی قتل کر دیے جاتے تھے پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں عورتوں بچوں اور بوڑھوں کو قتل کرنا حرام کیا گیا اور پھر بعض قوموں کے لیے بجائے ایمان کے جلیا دے کر معاخذے سے نجات پانا قبول کیا گیا اور پھر مسیح مؤود یعنی مرزا کے وقت قتل جہاد موقوف کر دیا گیا یعنی ختم ہو گیا بند کر دیا گیا اب آپ کیسے جہاد سے بات کریں گے شناب جہاد کی ابھی جس کا ذکر کر رہے تھے بھائی اب چھوڑ دو جہاد کا اے دوست و خیال دین کے لیے حرام ہے اب جنگ و کتار اب آ گیا مسیح و دین کا امام ہے دین کے تمام, دین کی تمام جنگوں کو کا اب اختتام ہے آن آسمانوں سے نور خدا کا نزول ہے اب جنگ اور جہاد کا فتوا فضول ہے دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے اب جہاد منف نبی کا ہے اب ہم سے پوچھ رہے ہو جناب جہاد کیوں نہیں کرتے آپ کا نبی جناب کہتا ہے جہاد ہے ہی نہیں ختم ہو گیا تو آپ کیوں ہم سے پوچھتے ہیں تو دور بات آپ کی کھوپری میں پتہ نہیں کیا گسا ہوا جناب مجھے سمجھ نہیں آتا آپ میرے خیال پتا چلتا ہے نا آپ مرزا صاحب کی عمر سے وہ مرزا صاحب جاتے تھے نا محمدی بیگم کے پاس کہ جناب آپ جو ہے پیسے اخوی جناب آپ نے مجھ سے شادی کرنی ہے وہ ایک زور سے جناب چپیت لگاتی منہ کے اوپر پھر کل پرسوں جناب پھر چلا جاتا اور محمدی مجھ سے شادی کرنی ہے اور پھر ایک زوردار جناب گوسا لگاتی پھر واپس آتا ہے جناب اور پھر جب یہ کام نہیں بنا تو اس کی شلوار لے کے آ گیا یہ سیرت المہدی مرزا بشیر الدین امر کی کتاب ہے وہ لکھتا ہے کہ ابو صاحب جو ہیں وہ محمدی بیگم کی شلوار لے کے جو ہے وہ گھر لے جاتے اور اس کو سونگتے وہ بھی چوری کر کے تو انہوں نے جناب کیس وغیرہ جو ہے نا وہ دائر کیا کہ بھائی یہ شلوار چوری کر کے جو ہے نکل گیا تو یہ بہرحال آپ کا نبی ہے تو آپ اگر ہم سے کوئی بات کرتے نا میں ابھی آپ کو ابھی کیا فضول اس پر کیا بات کریں کیونکہ آپ کو کچھ آتے ہی نہیں ہے. ابھی بہت سارے اخبار جات میرے سامنے ہیں اس نے جو التیسالیہ سلاحت والسلام کے حوالے سے کہا اس کی انگلش کی بھئی یہ میں دیتا ہوں جناب اس کے بعد ختم کرتے ہیں اس قصے کو کیونکہ فضول ہے جناب انگلش الام مرزا صاحب واحد نبی کہ جن کے الام انگلش میں ہوتے تھے چلا گیا نا چلا چلا گیا تو یہ انگلش میں مرزا صاحب کے الحام ہے میں آپ کو جانوں گا سائٹ سے یہ سائٹ کی ابھی سائٹ ہے علیہ السلام تو یہ سائٹ ہے اس کو دیکھیں کھول لیں اس کا پیج نمبر ففٹی ہے پڑھیں مرزا صاحب کے نیچے جناب انگریزی میں وہی لکھی ہوئی ہے جناب جو آئی تھی ان کو ٹیچی ٹیچی لے کے آگے تھے اور کبھی کبھی متن لال لے کے آتا تھا کہ آئی لو یو آئی ایم ویڈ یو آئی شل ہیلپ یو آئی وٹ آئی ول دو وی ول ڈون سی انگریزی ہے آئی لو یو آئی ایم ویڈ یو آئی شل ہیلپ یو آئی خین وٹ آئی ول ڈو وی خین وٹ وی ول ڈو یہ نبی ہے اور اس کو انگلش بھی نہیں آتی تھی تو بہرحال جو بےچارا عربی میں اس نے لکھا عربی بھی اس کو نہیں آتی تو یہ بہرحال ان کا نبی ہے جس کی وہی انگلش میں آتی ہے جناب ان کے سائد کے اوپر موجود ہے تو ساد وہ جو سر چڑھ کے بولے ابھی انہوں نے اپنی سر یہ لکھا ہوا ہے تو اب یہ کیسے بھاگ جب سائڈ کے اوپر جو انہوں نے خود یہ کچھ لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے اور بھی جناب بڑے گوتھولہ پشاور یہ دیکھے حضرت صاحب نے اور کی لے کے اس کے جو ننانوے نام ہے نا میں نے ایک دن سنا یہاں جو اس نے اپنے ننانوے نام بنائے آپ خیران ہو جائیں گے عجیب و غریب قسم کے نام ڈالے جناب لوگ جب پتا نہیں کیا کیا یہ مرزا صاحب کے نام ہے جو ننانوے نام ان کے ہیں مرزا صاحب کے تو اب جناب قادیانی دیا بات کر سکتے اور ان کے جو ہے نا ان کا, یوں کا ان کا حال کیا ہے یہ اگر آپ دیکھیں نا سیرت المحدی سیرت المحدی اس کا پیج نمبر نریشن نمبر روایت جو ہے تھری ہنڈریڈ اینڈ پیج نمبر اس کا ٹوئنٹی اینڈ ٹوئنٹی ون یعنی بی سوری کیس کہتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح لانتی دوسرے نمبر والا کہتا ہے کہ مسیح مؤد یعنی لانتی نور الدین جو ہے پہلا نمبر کا جو خلیفہ تھا وہ مجھے پار میں گیا جناب آپ کے گھر پر تو دیکھا کہ وہ جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ ان کے اساتذہ جو یعنی جو شاگرد ہیں وہ جو ہیں بیٹھے ہوئے وعلیکم السلام اور وہ جو ہے نا وہ نور الدین صاحب پر آ رہے ہیں تو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ نور الدین صاحب جو پہلے خلیفے ہیں یہ آپ کو سعید الباری بھی پراتے ہیں یعنی بخاری شریف بھی پراتے اس نے کہا اس نے کہا سید بخاری بھی پراتے ہیں اور پھر ہنسنے لگا اس نے پوچھا جناب ہنس کیو رہے یہ دوسرے خلیفے کہتا ہے وہ کہتا ہے اس وجہ سے کہ آپ کا جو یہ پہلا جو خلیفہ ہے یہ صحیح آتا ہے لیکن اس میں جو غسل کے حوالے سے باتیں لکھی ہوئی ہیں نا غسل کے حوالے سے وہ نہیں پوچھنے کبھی پڑی تو اس نے کہا تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ بڑا گندا قسم کا آدمی ہے کبھی غسل نہیں کرتا مہینے ہو گئے جناب اسے غسل جو ہے وہ نصیب نہیں ہوا غصے نہیں کرتا یہ ان کے خلیفوں کا حال ہے جناب یہ مرزا صاحب کا ڈائریکٹ گدی نشین جو ہے الدین کی باتی جو ان کا پہلا خلیفہ ہے جس کا جشن منانے سو سال کا جشن ہو گیا مرزا صاحب جو ہے وہ سو سال جو جناب وہی ترکتے پڑے ہوئے جناب وہی جو ہے ابھی یہ بھی جناب سارے نکل گئے روم کا سے مرخیا سے پاک ہو گئی ہے تو بھائی ہم سے بات کرتے ہیں جناب اپنے دیکھتے نہیں جناب کیا لکھا ہو اپنے نبی نے ہم سے پوچھتے ہیں جناب کرتے خود نبی نے کہا جناب جہاد نہ کریں کیا عجیب قسم کے بیوقوف قسم کے یہ لوگ ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت عطا فرمائے اور ان, کی ان کو عبان کی ہم سے دعا کرتے کہ اللہ پاک ان کو صحیح رستہ عطا فرمائے نہیں کیا جناب جہانم میں ہر اس کی ایک نمبر کا بیوقوف آدمی تھا ایک نمبر کا تو اس نے ایک پیشن گوئس کہ پریشن گوئس کی یہ تھی کہ کہتا ہے کہ اگر محمدی بیگم نے مجھ سے شادی شادی نہیں کی یہ بات سننے والی ہے تھرٹی فرسٹ سپتمبر کو محمدی بیگم کا والی جو ہے وہ مر جائے گا اب مجھے بتائیں جناب کہ دیکھیں پوری دنیا کے کنیندروں کو اٹھا کے دیکھ لیں بھائی سپتمبر میں کتنے دن ہوتے ہیں تھرٹی ون ہوتے ہیں یا تھرٹی ہوتے ہیں تو اس نے کہا جناب کہ تھرٹی فسٹ وہ مر جائے گا تھرٹی ہے ہی نہیں جناب تو یہ اس قسم کا بیوقوف آدمی تھا اور یہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اب انہوں نے تبدیل کر دیا وہ تھرٹی سے تھرٹی کر دیا وہ جناب مرزا صاحب کو جناب نہیں آتی تھی جناب انگریزی تو کیا کریں جناب وہ تھرٹی ون سے تھرٹی کر دیا تو یہ لوگوں کا حال ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی اور گستاخیوں کے حوالے سے تو ہماری نہیں جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں ماشاء اللہ دو جید علمائے کرام روم کے اندر موجود ہیں اور قبل حضرت بزم رضا اور قبل حضرت سنی امام دونوں جیب علمائے سننے ہیں اور الحمدللہ للہ کی مشہور بلکہ پالتو کیا پالتوک سے باہر بھی مشہور علماء کرام باہر کسی مسجد میں جناب ان کو جگہ نہیں ملتی چندے اکٹھے کرتے ہیں جناب دیو بندی میں مشرق بریروی مشرق سب مشرک فون کریں آپ انہیں کہیں جناب میں دیوبندی ہوں میں نے چندہ دینا ہے ٹھیک ہے جناب آ جائیں جناب اس وقت آنا ہے جناب چندہ دینا ہے تو ہمیں دے دیں بھائی دیوبندی مشرک ہیں بریلوی مشرک ہیں لیکن چندہ ان کا ٹھیک ہے جناب چندہ سلام سنی تحری شاید ہو گئے ہیں. میری آواز آ رہی ہے جی نہیں کتنے گیا یار گیا کتنے لگا ہوا نس ہو گیا نا نہیں تب گئے تلو محک چیا سنی تحری بھائی پتا نہیں کی اگر آپ نے گل کرنی ہے اے اے تمام کا کو وارننگ ہاں اے قصوری صاحب نے جناب میرا سونا شہر کسور بڑی اچھی گال لکھی ہے سنی تحریک بھائی صاحب آپ سے درخواست ہے باقی ٹھیک ہے آپ نے جو کرنا ہے وہ کرتے رہیے جو جشن کا کام ہوتا ہے نا وہ تو چلے دو چار دن میں نبٹ جاتا ہے مگر یہ متواتر اب لگے ہوئے ہیں اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں سب سے پہلے درخواست کرتا ہوں رضوان صاحب کو بھی کہا تھا کچھ نام وغیرہ تبدیل کر لیں یہ بہترین نام آپ نے رکھا ہوا ہے مجھے بہت پسند آیا یہ جو نام ہے تو آپ سے درخواست کرتا ہوں فی الحال آپ شیعہ وہابی دیوبندی ان کو آپ چھوڑ دیں صرف درخواست ہے باقی آپ جو کچھ مرضی کریں جو آپ کی اپنی صلاح میں نبوت پر صرف کریں جو آپ کے روم میں بیٹھتے ہیں ان کو بتاتے رہا کریں بکس پڑھ پڑھ کر سوالات کرتے رہا کریں ناک... نہیں یہ ناقص مشورہ نہیں ہے میرے بھائی جو سب سے پہلے مشترکہ دشمن ہیں پہلے ان کو تو ختم کریں نا پھر بعد میں آپ لڑ لیجئے گا جتنی لڑائیاں لڑنی ہیں ایک تو لڑائی ختم کر لینا میرا تو صرف مشورہ ہے باقی آپ کی مرضی ہے کاشف صاحب جو مرضی آپ کریں یہ دیوبندیوں بندیوں کو بھی وہابیوں کو بھی میں درخواست کروں گا سلفیوں کو بھی میں درخواست کروں گا کہ برائے مہربانی آپ ابھی کچھ وقت کے لیے اپنی یہ لڑائیاں ایک طرف رکھ دیں ایک دوسرے کے ساتھ بحث و مباحثے و مناظرے وغیرہ کرنے ان کے ساتھ بات کریں کسی جگہ بھی قابو آ گیا اپنے دوستوں کو اپنے فرقے والوں کو اپنے بیٹھنے والوں بتائیں یہ وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے باقی آپ کی مرضی ہے جناب میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کا روم ہے میں تو جناب آج سے اپنے سیاسی روموں میں بھی یہ کام میں شروع کرنے لگا ہوں جی جی انشاءاللہ شاء تعالی کیونکہ دیکھیں میں تو میرا تو نہ بچھوڑنا سیاست ہے سب جانتے ہیں مجھے, مجھے ایس ایچ او ملیر صاحب نے بھی ابھی چھیڑا تھا اسی معاملے میں میں نے کہا بھی باڑ میں گئی سیاست اب اب پہلے یہ کام کر لیں تو اسی لیے ان اللہ تعالی میں تو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں یہ کام آپ نبٹا لیں ان کے روم بند کروانے ہیں اور دوڑ لگوانی ہے بس اس کے بعد پھر لڑتے رہیں جناب کرتے رہیں ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی دوسرا نہیں مانتا اباؤٹ نیوز اے آپ یک طرفہ میری درخواست ہے آپ لڑائی کو ختم کر دیں اور ان کو پیغام پہنچا دیں کہ بھائی ابھی ہم ادھر کام کر رہے ہیں اگر آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے تو اس کی جزا اللہ تعالیٰ دے گا آپ کو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آ جائیں السلام علیکم صحیح ہے آپ کی بات حاضم رسول بھائی اسی حوالے سے روم کا نام بھی چینج ہے لیکن یہ بھی ہے نا کہ نیک کام میں جناب دیر نہیں ہے تو کبھی موقع مل جاتے ہیں جناب بھابھیوں کی تھوڑی سی تعریف کرنے کی تو وہ بھی جناب کر دیتے ہیں تاکہ جناب وہ ناراغ نہ ہو جائیں ہمارے لیے سب خبیص ہیں سب جناب ایک ہی پاتی کے ہیں سب بھی ایک ہیں انہی کی وجہ سے تو جناب یہ سارے فرقے نکلے اگر اس وقت یہ جو ہے وہ انسان بن جاتے تو یہ آج ناقادی آپ کو فرقہ نظر آتا نہ آپ کو وہابی فرقہ نظر آتا تو نہ آپ کو یہ دیو بندی فرقہ نظر آتا انہی خبیصوں کی وجہ سے دو ہی فرقے تھے جن کا وجود تھا ایک اور غالباً جہاں تک میں نے سنا ہے یہ ایک بہت پرانا فرقہ ہے اور یہ کہ سنت الحمد ہمارا ہے بہرحال دفع کریں جناب لانت پہ آگائن کو جنائن کو برزا صاحب کے ساتھ ہی تو جہاں تک آپ نے بات کی نامت السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ تو میرے خیال ہے کا مائک ڈراپ ہو گیا ہے جزاک اللہ خاطمہ رسول بھائی آپ بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ہو جائیں اور ایک ہو کے ہی ہم سنی تحریک آپ آ رہے ہیں آپ نے مائک لینا لے لیں پھر آپ کا مائک ڈراپ ہو گیا تھا تو سنی تحریک بھائی ابھی وہ خاطم رسول نے بہت اچھی بات کی تھی اور ہی آپ نے جو بندیوں اور بڑے کو میں اب بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ دیکھیں ہمارے اختلافات ہے لیکن نہیں ہے اتنے زیادہ نہیں ہے ہم ایک دوسرے کو جو پہنچ تو بہت کچھ ڈال لیتے ہیں روٹیاں کما لیں کھانے والے تو بہت برا کہتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن ہماری ندی تو ایک ہی ہے ہم ایک ہی ندی کو مانتے ہیں اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عظلم اور یہ جو فرقہ ہے یہ فرقہ نہیں ہے یہ الگ دین ہے الطوین وہی الگ جو مسلمانوں کو اتنی بری بری باتیں کہتے ہیں گندی گندی کہتے ہیں ہمیں چاہیے ان کو ایکسپوز کرنا اور میں بڑے مذر کے ساتھ یہی بات کروں گا کہ بہت سے ہمارے بھائی جو آپس میں اب آپ ایک بات بتاؤں گا پچھلے دنوں بہت... یہ کمرے, کمرے کھلے رہے مردیہ کے خلاف کھولا ہوا تھا وہ سب سارا کشن منا رہے تھے بہت سے کمرے کھلے ہوئے تھے اور بہت سے آب نبی کو بڑا بھائی سمجھتے بات... تھے آپ نبی کو بلا علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان پہ قربان میرے والدین ان پہ قربان میری ہر چیز میری آن میری جان میری ہر چیز مال میں ان پہ قربان کر دوں میرے بڑے بھائی وہ تو مرے آقا ہیں اللہ کے نبی پاک نوری بشر ہیں چلو اب دوسری طرف لے گئے ہیں بات تو آپ تو ہمارے وہ نبی ہیں اور ان سے پڑھ کے کوئی نہیں ہے اللہ ہے اللہ کے بعد ہمارے نبی ہیں میں یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ بھی آپ کا روم بہت سے لوگوں سے بھر سکتا ہے لیکن آپس کے جو مسائل ہیں ان کو دفتر نہ اور ان کا مقابلہ کرے ہیں اور یہ بہت دفعہ ہے کہ جب دوسرے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے تو جو ان مرضیوں کے خلاف کھلا ہوا تھا تو وہاں پہ آ کے یہ لوگ یہی باتیں چھیڑتے تھے اور جو تھی وابی ہو اورلوی ہو اور اور تم وہ سب کچھ یہی باتیں کرتے رہتی ہے دور کرنا چاہیے باتوں ہاں بھائی تصوری صاحب آپ نے بالکل صحیح لکھا ہے میں اس کے خلاف ہوں بے شک میں اسی کے بیٹھتا ہوں ڈیفائن سر ہوں لیکن میں اس سے نہیں ہوں کہ بھائی ہم ان کو ایک کر دیں لیکن وہ وجہ کیا ہوتی ہے جب ہمارے ہی کو سپورٹ کرتے ہیں تو وہ فرق ہو رہے ہیں اگر ہم ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں تو ان شاء اللہ تعالی عرضی وہ سفاظ کوئی بڑی بات نہیں ہے ہمارے جو آپس کے اختلافات بھی ہیں یہ بھی دور ہو سکتے ہیں میں تو بحثیت ایک عام مسلمان کے ایک عام مسلمان کے بحیثیت ایک مسلمان کے میں تو سب کو ایک جیسے سمجھتا ہوں ہمارے بھائی میں اگر آپ انتظار <laughs> <laughs> تو میں نے اپنی زندگی گزاری ہے ان کے خلاف اور اگر انہوں نے اس فکیت حاصل کی ہے اور یہ جو دند سے پھرتے ہیں وہ ہمارے اپنے بھائی ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے سپورٹ کی وجہ سے یہ مجال نہیں ہے یہ پر بھی مار سکتے ہیں ہم لوگوں کی سپورٹ ہے اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے اختلافات جو ہے وہ ختم کر دیں تو میں نے بہت دفعہ ہمارے آپس کے وہ کبھی کھولتے ہیں روم ایک دوسروں کے خلاف اور وہ میں نے دیکھا انہوں نے یہ جب کھولا تھا مردوں نے مولانا اس طرح سے تھا نہیں رحمت اللہ گالیوں کے نام جو روم کھولا تھا انہوں نے شیعہ معاف کرنا مردوں نے تو پھر انہوں دور پر روم کھولا تو تو پھر یہ بھاگ گئے پھر آگے کہتے بھی گالیاں نہیں نکالیں یہ نہیں کرے وہ نہیں کرے تو ان کو کہا بھی علم کرام جو ہے وہ تو فرماتے ہیں کہ بھی آپ گاڑیاں وہاں سے نکال تو گاڑیاں نہیں نکالتے جب انہوں نے ان کے پاس گاڑیوں کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ تو نہیں ہے ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے اب جب بھی آپ سے بات کریں گے اب جس میں بھی, بھی تو یہ مرضی یہاں پہ آئے گا وہ حیات عیسہ وفات عیسہ اور جیسے کہ وہ غلام احمد کی کتابوں میں لکھا وہ مرزا کی ساری کتابیں جام نہیں ہے کوئی اینڈ نہیں ہے ان میں کوشش کر رہا ہوں میرے بھائی نہیں وہ مر جائے جزاک اللہ اور رزال صاحب آواز ہے مائک میں اور ان کے ساتھ ہوں تو جزاک جی. اللہ جی السلام علیکم و اللہ کیا میری آواز آ رہی ہے بھائیوں کو جی بالکل بات صحیح ہے میں آپ کی بات سے بھی اتفاق کرتا ہوں کہ حالات آج کل تاز کے یہی ہیں کہ قابانی جو ہیں وہ بڑے میں لگے ہوئے ہیں بڑی پلاننگ کر کے اور جناب بڑے روز جو ہے وہ روم اور اس میں فیک مطلب جو ہے وہ نک تو سارے فیک ہی ہوتے ہیں تیس چالیس بندے جناب وہ ایک ایک بندے نک بھی پاس کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال کے خلاف جو ہے وہ تاکہ ان کو جو ہے وہ تاک سے بتایا جائے لیکن جو یہ جانباد صاحب آپ کہہ رہے ہیں نا بات کے میں اس روم میں ہوتا ہوں ڈیفینڈر ابھی وہ جو ہے وہ کسوری صاحب آپ کو یہی دکھا رہے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہاں پہ قادیانیوں کے ساتھ جو ہے وہ جناب ہمارا بھی نام میں لکھا ہوا ہے جو ہمیں قادیانیوں کی سب میں سمجھتے ہیں یا ہمیں جو ہے وہ کادیاانی جیسا سمجھتے ہیں یا مطلب دوسروں کو بھی انہیں سب کا نام میں لکھا ہوا ہے تو وہ اتحاد کی کیا مطلب بات کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ ہم نے کسی کا نام جو ہے وہ اوپنلی نہیں لکھا ہوا ہاں ہاں مطلب جو ہے وہ بات کرتے ہیں بالکل کرتے ہیں قائد میں اختلاف ہے بالکل ہے ہم بات کرتے ہیں تو جو لوگ جو ہے وہ جو ہے اگر مطلب سیونٹی فور میں جناب مرزا نے کیا اس کا نام تھا چاہا یہ جو بھی تو اس نے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی میں جو اس نے کتاب پیش کی تھی نا تو وہ بھی جناب قاسم تقویر ناراضی تھی جو انہوں نے پیش کی تھی کہ جناب یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر اللہ کے نبی کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو اس سے خاتمیتیں محمدی پر فرق نہیں پڑتا برا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹائم ان باتوں کا نہیں ہے ٹھیک اگر وہ مطلب جو ہے وہ اس میں وہ جو ہے وہ فی الحال میں مطلب خود بھی بھائیوں کو بھی جو ہے وہ روم میں بھی مطلب اس دن بھی کہا تھا بھائی بھی کہتا ہوں کہ قادیانیت کو جو, جو ہے وہ فی الحال ایکسپوز کریں ان کے خلاف کھل کے جو ہے بات کریں آپ کہتے ہیں جی ہمارے ہی بھائی کرتا ہے یار کون کرتا ہے یہاں پہ آپ مجھے بتائیں کوئی ایسا مطلب مسلمان نہیں ہے کہ جو ہے جو مطلب قادیانیت کو سپورٹ کرتا ہوں مطلب ایسی تو میں سمجھتا ہوں میں آپ دیکھیں مطلب خادم بھائی بالکل تو چلی سیاسی بندے ہیں ان کو کوئی پتا کہ بھائی جو مطلب اس میں اختلافات ہیں یا کیا مطلب اس میں سیاسی بندے ہیں لیکن وہ مطلب لوگوں کو یہاں پہ جو ہے وہ انکریج کر رہا جو ہے وہ قادیانیت کے خلاف جو ہے وہ کام کرو تو یہ جو ہے وہ اگر ایک بندہ بہت دن سے دور بھی ہے تو اس کو بھی اتنی جو ہے وہ عقل ہے کہ میں نے قادیانیت کو سپورٹ نہیں کرنا بالکل یہ بات جو ہے یہ بالکل بات کہنا غلط ہے کہ بھائی اپنے لوگ ان کو سپورٹ کریں کوئی بھی کوئی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان کامل از جو ہے وہ قادیانیوں کو سپورٹ نہیں نہیں چھوڑیں یہ باتیں نہیں کرتے تو صوفی اچھا چلیں تو دوسری جو کہ اگر سے یہ بھی گزارش ہے کہ روم میں کوئی آئے تو اس کو اتنی جلدی جج نہ کیا جائے ہم سے کسی کے دین ایمان کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس حد تک اللہ کے مطلب قریب ہے یا اس کا اس کے ایمان کا درجہ کیا ہے ہم نہیں جانا تو مائک فری ہے جناب علیکم اس کمرے میں کئی روم والے ان کو سپورٹ کرتے ہیں نہیں میں پریکٹیکل لائف کی بات کر رہا ہوں میرے بھائی کمرے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں جدھر یورپ میں میں نے دیکھا ہے نا میں دیکھتا ہوں نا کہ اگر آپ مسالے سدر چاہے تو میں آپ کو بہت ہی مسالے دے سکتا ہوں نا یہاں پہ ہمارے تھے کہ جرمنی میں آتا ہوں میں یہاں پہ ہیلبر میں خدمۂ نموت چلا رہے تھے ظفر اقبال ان کو رپورٹ کروا دیے انہوں نے جھوٹا مقدمہ بنا کے بڑی لمبی اسٹوری ہے تو میں آپ کو ایک مساو دے رہا ہوں نا کہ کیسے سپورٹ کرتے ہیں تو وہ ایک مسلمان تھا اور ایک مرد تھا مسلمان نے مردحی کو دکان بنا کے بھی اس کو سپورٹ کرتا تھا تو زفر اقبال کو پتا چلا زراعت اقبال اور مسلمان کو کہتا ہے کہ یہ تم لوگوں کو مسلمان نہیں سمجھتے وہ کہتا ہے جی سمجھتے ہیں وہ کہتے چلو میری بات کروا دو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں مختصر سنا رہا ہوں آپ کو تو وہ مرزے کی کتاب لے گیا جس میں وہ گاجیاں نکالی مسلمانوں کے بعد وہ زفر اقبال اس کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا تو مرزا کو مانتا ہے کہتا مانتا ہوں کہتا ہے جو کسی میں لکھا ہوا تو مانتا ہے کہتے مانتا ہے کہتا اس پہ لکھا ہوا ہے کہ جو مرزا بھی مانی لا ہے کی کتوں کی وہ لا ہے تو کیا تو مانتا ہے اس مردے نے کہا ہاں مانتا ہوں تو زفر اقبال نے اس کو کہا کہ بولو دیکھ لو یہ تم تو یہ مانتا ہے اور تم اس کو سپورٹ کرتے ہو اس کے باوجود ثابت ہونے کے باوجود وہ مسلمان اس کو سپورٹ کرتا رہا اس سے دور نہیں اور ادھر بھی دیکھتا ہوں جہاں میں جس جی شہر میں رہتا ہوں وہاں میں اگر آپ پرائیویٹ میں ہیں تو کو بتا سکتا ہوں کون سے شہر میں رہتا ہوں تو میں آپ کو بہت سے مسالے دیکھ سکتا ہوں ہمارے لوگ جو ہیں نا وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کہتے دی بھی ہے کہ مولویا بھی گلا بڑھائی ہوئی نے اتو نہیں جی جی سنڈی بھابھی میں جب ہم جب اس کو دیکھتے ہیں وہ میرا کہنے گندی بھی بنا دیتے ہیں رام بھی بنا دیتے سیتا بھی بنا دیتے ہیں لکشمی بنا دیا بنا دیا بات ہے تو میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں میرا مطلب جیسے اللہ کام دوستوں کو دیکھے جی جہاں بال صاحب اشر رسول مجھے پتا ہے بہت کم آپ مائک پر آتے ہیں بہت اچھے طریقے سے نے وہ بات شاید آپ نہیں سمجھے بات ہے کہ ہم کرشچن ملکوں میں رہتے ہیں کرسچنوں کے ساتھ کاروبار بھی کرتے ہیں کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بھئی ان کے ساتھ کرنا پڑتا ہے سب کے ساتھ بھی جن ملکوں میں ہم رہتے ہیں اس کے بغیر کام بھی کرنا پڑتا ہے ایک ہی جگہ پر کسی فیکٹری وغیرہ میں یا کسی بھی جگہ تو اصل دیکھنا یہ ہے کہ اس کو دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا اس سے کرنا چاہیے سر جو اس کی حمایت کرتا ہے یہ کوئی جواب نہیں پی وہ خلا یہ سمجھتا ہے اب کوئی میں ہندو کے ساتھ اگر کام کرتا ہوں یا ہندو میرے ساتھ پارٹنر ہے کسی کاروبار میں کوئی کرسچن ہے مجھے آ کر کہ, کہ بھائی ہندو تو یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو آپ کیوں اس کے ساتھ پارٹنر رکھی ہوئی ہے کیوں اس کے ساتھ دوستی رکھی ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے دنیا میں رہنا ہے تو آپ ہر چاہے کوئی یہودی ہی کیوں نہ ہو اس طرح تو سلسلہ نہیں چلتا زندگانی کا بھئی میں مجھ سے پوچھے نا کہ بھئی آپ کیا ہے سوال تو مجھ سے کرنا چاہیے کہ بھئی آپ کیا ہو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے بعد کسی کو نبی کسی کو رسول مانتے ہو یہ آپ بتاؤ سوال تو یہ کرنا چاہیے تو اگر میرا ایمان پکا ہے تو انشاء اللہ تعالی کوئی ایسی بات نہیں ہے جہاں باز صاحب جو آپ کا لیکن بھائی ہم ان کے عقیدے کو تو ٹھیک نہیں کہہ سکتے عقیدے کو ان کے عقیدے کو کون ٹھیک کہہ رہا ہے عقیدہ تو وہاں پر ہی ختم ہو گیا جب نبو خود دعویٰ دعوی کس طرح عقیدے کی دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے کاشف صاحب عیتا ہے ہی نہیں کوئی دیکھے عقیتا تو ان کا تو مذہب ہی علیحدہ ہے غیر مسلم ہیں غیر مسلم جو غیر مسلم ہیں بس اب آپ ان کو جو کچھ مرضی سمجھے ہم نے کیا ٹھیک کرنا ہے ہم نے اللہ کو اللہ ہی ان کو ہدایت دے ہم نے صرف اور صرف یہ کرنا ہے جو ہمارا یہ کام ہے جس طرح کاشف صاحب آپ کی عمر مجھے چھوٹی لگتی ہے یا جو چھوٹے بچے ہیں جو باہر پیدا ہوئے ہیں اٹھارہ بیس پچیس سال کے وہ اگر ان کے ہتھے چڑھ جائیں اکثر و بیشتر یہ گیرا ڈالتے ہیں وہ طریقہ کار ایک ہے ان کا مجھے پتا ہے وہ اگر ان کے ہتھے چڑھ جائیں ان کو کم کم ہماری وجہ سے اتنا پتا ہونا ہونا چاہیے آگے وہ سوالوں کی بچھاڑ کر دیں اور وہ اس گلی میں کبھی نظر نہ آئے ہم, ہم نے بس یہ کرنا ہے ہمارا کام یہ ہے کہ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں ان کو ان کے ذہنوں میں یہ چیز بٹھا دے کہ کل کو اگر کوئی آ کر کہے قادیانیت کی تبلیغ کرنے کی کوشش کرے کسی بچے کے سامنے ہمارا مرزا یہ تھا ہمارا مرزا یہ تھا آگے سے وہ جو ہم ادھر سکھاتے ہیں وہ سوال کرے کہ آپ بتاؤ یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس وقت اس کو مصیبت پڑ جائے گی کہ یہ تو پہلے ہی جانتا ہے یہ ہمارے قابو کیا آئے گا وہ تو اس کے خاندان کے نزدیک بھی نہیں آئے گا اس کے دوستوں کے نزدیک بھی نہیں آئے گا میرے بھائی ہمارا کام بس یہ ہونا چاہیے جو ہمارے ہیں بس ان کو ہم پکا کریں چھوٹے بچوں کو جو میری جیسی عمر کے ہیں ان کو کیا کہ جناب تو اس اس صرف اٹھارہ اور پچیس سال کی عمر کے میں کہہ رہا ہوں تو کتنے کی کوئی بات نہیں ہے جہاں باد صاحب باد وہ رضوان صاحب کی درست ہے کہ بھئی ہمیں اپنا آپ دیکھنا چاہیے باقی دنیا داری چلتی رہتی ہے نا کس وجہ سے میں ایسے واقعات بھی جانتا ہوں ایک تو میں بلکہ آگے بھی کئی دفعہ کئی رومس میں ذکر کر چکا ہوں میرے لاہور کا ہی بلکہ لاہور کا کیا ساتھ والے علاقے کا اس کی میں پوری فیملی کو جانتا ہوں وہ اس نے احمدی بن کے اس نے سیاسی پناہ لی آج اس کے پاس نیشنلٹی بھی ہے بچے بھی ہیں شہریت بھی ہے اپنا مکان بھی ہے کاروبار بھی ہے جناب دیکھیں نا مگر وہ آج تک یہی مشہور ہے صرف اور صرف اس نے ایک لیٹر لیا احمدیوں سے کبھی بھی وہ نہیں گیا نہ تو اس کا کبھی خاندان احمدیت کے ساتھ تعلق نہ اس کا اپنا نہ کبھی مگر وہ ماتا ہے تو سعد کہتے ہیں وہ،, وہ نہیں جو احمدی بنا تھا وہ نہیں جو قادیانی بنا تھا دیکھے نا سارے شہر میں وہ اس،, اس طرح مشہور ہے اکیلا اس کا نام نہیں لیتے یقیناً وہ بچارہ بہت مجبور ہوگا جس وجہ سے اس نے ایسی حرکت کی اور آپ وہ ساری زندگی کے لیے پشمان ہو رہا ہوگا تو اس کا ایمان تو برباد دیکھیں کاشی صاحب بات وہی ہے نا کہ بھی وہ, وہ تو بھی بیس بائیس سال کا بچہ تھا اسے پتا نہیں تھا کہ میں ویزا کس طرح لگوانا ہے اسے کسی نے بتایا ہوگا وہ گیا چلا گیا ہوگا کہ بھی اس طرح تمہارا ویزا لگتا ہے دیکھیں نا اگر وہ اس کی عمر چالیس سال سے زیادہ ہوتی وہ ایسی حرکت یقیناً کرنے سے پہلے ایک لاکھ مرتبہ سوچتا تب بھی نہ کرتا چاہے وہ ان پڑھ بھی ہوتا تو وہی بات جو میں کر رہا ہوں ایسے بھی کئی واقعات ہیں جنہوں نے پال پر دو چار ایسے نک ہیں میں اب ان نکوں کے نام نہیں لوں گا مگر وہ سخت خلاف ہے ان لوگوں کے بولتے بھی ہیں جوڑ سے بھی نک مجھے پتا ہے غلطی ہوگئی نا بس ہوگی تو ایسا, ایسا جناب اب یہ بھی تو کم نہیں نہ کرتے ان کو کون سی ایسی تکلیفیں پاکستان میں آئے دن آتی ہے ہر بندہ ان کا سیاسی پناہ لے رہا ہے سب اچھا ہے پاکستان کون سے حقوق ہے جو پورے نہیں ہو رہے اسمبلی میں بھی نشستیں علیحدہ رکھی گئی ہر چیز علیحدہ باقی اکا تکا جو واقعات ہوتے ہیں وہ سب سے کم پاکستان میں ہوتے ہیں انڈیا میں تو آئے دن ہوتے ہیں دنیا کے اور ملکوں میں تو یہ بھی تو کم نہیں نہ کرتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے خیر جنہوں نے ایسا کیا سیاسی بنا لی ان کو میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں اللہ تعالی سے معافی مانگے اور اگر ہو سکا میں کرام سے پوچھ کر کوئی میں حما بھگت دے بلکہ میں علماء کرام سے درخواست کروں گا کہ اگر اس چیز کے متعلق پتہ چل جائے کہ اس کا خمیازہ کیا ہے جس سے کہ معافی تو خیر بندے مانگتے ہی ہیں تاکہ وہ جس دوست کی میں نے نام لیا ہے ملتا تو کبھی کبھار ہے تو اس کو مل کے کہیں کہ یار یہ کام کر لو چلیں جو اللہ کرے وہ ہوگا ہاں تو مہدی صاحب آپ پھر آ گئے ہیں آپ آئیں بات کریں جو آپ نے بات کرنی ہے مگر اپنی بات کریں آپ مہدی صاحب لائیں میرے دوست اپنی بات کریں آپ کہ آپ بتائیں میں نے کہا تھا ان کی سیرت بیان کیجیے مرزا غلام احمد کی سیرت بیان کیجیے دیکھیں مہدی صاحب آ جائے جی تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کی خدمات میں آش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اگر یہاں پر آتا ہوں آپ کے روم میں تو میرا مقصد اپنا دفاع کرنا نہیں ہوتا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں پہ پچیس سے تیس لوگ جو ہیں وہ نان احمدی بیٹھے ہیں تو میں یہاں تو خود سیکھنے کے لیے آتا ہوں اور میں انصاف پسند شخص ہوں کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں بھی غلط ہوں تو میں تو سیکھنے کے لیے آتا ہوں لیکن جس طریقے کرتے ہو اس سے تو میں کبھی نہیں م... ہونے والا چاہے لے یہ اس کا وہ یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا میں دوسرے نک سے دوسرے روم میں بھی جاتا ہوں وہاں پر کوئی میرے دل نام سے کوئی بندہ آتا ہے وہ اس سے تم لوگ بات کرنا سیکھو پہلے تم لوگ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس وقت کیا سمجھ رہا ہوں لیکن تم لوگوں کو بات کرنی تمیز نہیں ہے بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں میں یہ تم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس سے بات کس طرح سے کی جاتی ہے عقیدے پہ تم لوگوں کو بات کرنا آتی نہیں حضول کی تامکٹوں یا ہو تو کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے السلام علیکم رحمت اللہ ہمیں درس اخلاق وہ بندہ دے ہے کہ جو جب روم میں آیا ہے تو اس سے بھائی ہم نے تمہارا کبھی جو ہے وہ نک بھی نہیں دیکھا تم جب روم میں آئے تو تم نے آج سب سے پہلی بات یہ کی کہ یہ کیا تم جو ہے وہ ناطے سن رہے ہو یہاں پہ تم نے کبھی قرآن کیا ہے تم تو آج آئے تمہیں کیا پتہ ہے کہ قرآن پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا جب تم آتے سوال ہی تم تم اپنا اخلاق کا جو ہے وہ درد دے رہے ہو تم بھائی کون ہوتے ہو تمہاری اوقات کیا کہ تم آپ کے کو برا کہو خود ہیو آر یو کہتا جی عقیدے کے اوپر بات نہیں پہلے جو ہے وہ مرزا صاحب کی سیرت کے اوپر بات کرو پہلے جو ہے وہ ایک امی تم ہمارے جو ہے اخلاق کی بات کرتے ہو جو ہے وہ مرزا صاحب کو بلکہ مرزا گامے کو ایک مہذب شہری ثابت کرو اور بھائی نبی ولی تو بڑے دور کی بات ہے تم اس کا جو ہے وہ اخلاق ثابت کرو اور جو غرارہ پہن کے جو ہے وہ گھومتا تھا اور کہتا جی میری اوقات تو جو ہے وہ جناب بشر کی شرم جیسی ہے تو اس کو تم کیا مطلب اس کا جو ہے وہ اخلاق کیا ہے اور بھائی ہمارا اخلاق گیا باڑھ میں تم جو ہے اپنے جھوٹے نبی کا اخلاق ثابت کرو یہ بات نہیں نہیں نہیں ہی نہیں اب وہ جو ہے وہ امین مرزا صاحب کے جو ہے وہ اوساف سن کے ان کی گیا ہوگا اور یہی تم چاہتے تھے میرے خیال سے ہماری بارہ یہ بات ہے جناب ایسے ایسے جو ہے وہ قزاب لوگ ہیں کو نبی مان لیا وہ کہتا ہے جی مجھے سا, مجھے بارہ سال تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ مجھے بتاتا رہا ہے کہ مرزا گاما تو نمی ہے اور مرزا گامے تو نبی ہے لیکن بارہ سال تک مجھے پتہ ہی نہیں چلا کیسا مطلب بدھ اور کیسا فیک نبی تھا کہ بارہ سال تک اس کو اللہ بتاتا رہا کہ مرزا تو نبی ہیں تو ہے بارہ سال تک ہوشی نہیں آئی بارہ سال کے بعد ان جاس آئی کہ میں نبی ہوں سال تک مرزا جو ہے وہ یہی کہتا رہا ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ آسمانوں پر ہیں کہتا جی بارہ سال کے بعد مجھے پتا چلا ہے کہ نہیں میں تو غلطی پر تھا اور نازائک کے ساتھ جو ہے تو میں نے پہلے کس بھی دیکھا فیک دیکھا نبی. یہ تو مطلب اس کو تو نبی اور یہ مطلب ابھی اوپر رہا کہ اس کو صاف صاف کہہ صاحب اس کو کہنا نہیں چاہیے اس کو مرضا گاڑا بالکل خسرا ہجڑا بھائی نہ مطلب اسی لیے تو اس نے کیا اس کا نام تھا ہم نے یاد ہی نہیں کی اگر جو ہے وہ مرد ہوتا ہے تو بھائی اس لیتی کہتا جی مجھے الحام کہ جو ہے وہ میری اس نے بھی کہا ٹھیک ہے میں نے میں بھی نہیں کرنا ایسا مطلب ایسا جو ہے وہ نالک قسم کا جو ہے وہ نبی تھا بارہ سال تک جناب اگر اس کو رب بتاتا رہا کہ میرے گامے تو نبی ہیں بارہ سال تک ان پتہ نہیں چلا کہ میں نبی ہوں اسی لیے یہ مطلب ابھی بھی آیا کیا نام میں بھی اِلا اللہ کے اوپر بات کرو تم لوگ جو ہیں وہ سارے مسلمان تمہیں کہہ رہے ہو گاما تو کہتا ہے کہ اگر مجھے کوئی نہ مانے تو وہ سب رڈیوں کے بچے ہیں کہ اگر کوئی مجھے, مجھے نہ مانے تو وہ سب رڑیوں کے بچے ہیں اور یہ خیر ہے اور جب کہ مرزے گامے کے اپنے پتوں نے اسکول کو جو ہے وہ نہیں مانا تو پھر جو مرزے کی بیوی تھی وہ پھر کیا ہوئی تو یہ جناب تو وہ مطلب اسی لیے آتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ٹاپک چینج کریں تو ٹاپک جو ہے وہ مرزے کی سیحت ہی رہے گی مشاعت تاکہ اس کو پہلے ایک مہذب انسان ثابت کرو اور پھر مطلب جو ہے وہ ہم دوسری طرف جائیں گے ہمارا عقیدہ جو بھی ہے بھائی ہم چلو ٹھیک ہے ہم مشرق ہیں جو بھی ہے نے جو ہمیں کہنا کہہ لو لیکن مرزے کو ایک مہذب انسان ثابت کرو بیٹھے آواز آ رہی ہے اچھا چلیں صحیح ہے ٹھیک ہے بالکل عقل کے اندھے جناب اگر کسی کو وہ کہتے ہیں کہ جب ایمان جات کتنی عقل ماری ہوئی ہے کہ جناب ایک ایک جھوٹا اور کذاب شخص کے جس کی اپنی کتابیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ایک ایک کتاب وہ کچھ کہتا ہے ایک میں وہ کچھ کہتا ہے وہ جناب اس کو نبی مان کے بیٹھے ہوں گے پنجابی نبی وہ بھی لعنت ہے بھائی ایسے ایسی سوچ کے اوپر ان کو کوئی اور نہیں ملا ان کو جو ہے وہ پنجابی ملا ہے جناب پنجابی تو ویسے ہی موٹے کے ہوتے ہیں میں <laughs> خود ہوں تو اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے بھائی تو بھائی کسی جو ہے وہ کسی کسی باجر کو مان لیتے ایسے کے ساتھ بھی خوش ہو جاتے یار <laughs> شرک تم آؤ تم آ کے جو ہے وہ جو ہے مرزا کی صحت کے اوپر بات کرو چلو ٹھیک ہے بھائی ہم شرک کرتے ہم مطلب ہو جائیں گے مشرک تم آ تو آ کے جو ہے وہ امین مرزے کی صحت کے اوپر بات کرو تو خادم بھائی آپ آپ کے لیے مائک ہے نہیں نہیں امین شرک مطلب اس کو تو شرک کی تعریف تعریف بھی نہیں معلوم ہوگی جی اوپر بات ہی نہیں کرنی ہم نے بات کرنی ہے مرزے کے اوپر یہ تو بھائی چاہتے ہی ہے کہ ہم جو ہے وہ مرزے کے اوپر بات ہی نہ کریں تاکہ ادھر ادھر جو ہے وہ بات کرتے رہو اور مرزے سے بات کریں بات جو ہے وہ بھائی مرزے کے اوپر ہی کریں بھائی مزا گاما وہ بھی جناب جو ہے مرا بھی کہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جلدی بات ہے تو میں چھوڑتا ہوں گا کدھر ہے وہ جو میرا خیال ہے چلے گئے ہیں اچھا اس نے کوئی تقریباً اپنے آپ کو جو خطاب دی ہے اس کی تداد ایک سو پچپن بنتی ہے میرے پاس گھر میں اسی وقت میں کام پر ہوں وہ بک پڑی ہوئی ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ تک بنا دی ہے حسن بھی میں ہوں حسین بھی میں ہوں حسن بھی میں ہوں اللہ کی روح بھی ہے مجھ میں ہاں اللہ مجھ میں بولتا ہے شام کو میں جب گھر جاؤں گا آپ مجھے یاد کرائیے گا میں آپ کو وہ پڑھ پڑھ کے سناؤں گا میں نے ایک دفعہ یہ بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب میں نے کہا یہ کیا ہے مجھے بتاؤ میں نے کہا تھا میں نے کہا میں پڑھ کے سنا رہا ہوں کیا ہے مجھے بتاؤ وہ ہندوؤں کا برہمن برہما وہ بھی میں ہوں ہندوؤں کا جو برہما ہے نا سب سے بڑا وہ بھی جی جی اور یہ باقاعدہ ثبوت کے ساتھ ان کی کتب میں ملتا ہے اے نہیں کھوتا تو نہیں سو کیا بہرحال <laughs> میں پڑھیا گور دے نال تو دے وہ دے لوگ ہی یہ جناب اے ہاں اے یہ اس نے یہ جو ابھی لکھ رہے تھے شرک شرک کر رہے تھے آپ نے ترکا بھائی شرک کی تاریخ پہلے اس کے ساتھ تو کرو وہ اپنے آپ کو کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کیا بن رہا ہے پہلے اس کا تو محاسبہ کرو جس کو آپ مانتے ہو پھر دوسروں کے شرک پر آنا کون شرک ہے کون مشرق ہے کون کیا کر رہا ہے پہلے اپنے گرے میں تو کو کہ مرزا غلام محمد کیا کہہ رہا ہے بس یہ بچارے اب کیا کہانی نہیں ہے یقین کریں ان کے ساتھ ہوئی بہت بری ہے بہت بری کہتے ہیں نا خدا دشمنوں کے ساتھ بھی نہ کرے نہ گھر کے رہے نہ گاٹ کے رہے بکھر گئے ساری دنیا میں یہ ختم کرنے چلے ہوئے تھے بد دوں کے ساتھ امت مسلمان کو خود بکھر گئے کوئی یہ دو دانے بیٹھے ہوئے ہیں سویڈن کوئی پچاس دانے ناروے کوئی ساٹھ گانے بیٹھے ہوئے ہیں بے بے انگلینڈ میں اس طرح ساری دنیا میں بکھر گئے ہیں تنکوں کی طرح تنکوں کی طرح بکھر گئے ہیں دیکھیں یہ خلافت خلافت کیسے کس کی کو ہے یہ عجیب خلافت کا یہ جشن منا رہے ہیں مجھے تو اس کی سمجھ نہیں آتی یہ کون سی خلافت کا جشن منا رہے ہیں ان کے پاس زمین کا دس کلومیٹر میٹر کا ٹوٹا بھی نہیں ہے جس کے اوپر انہوں نے خلافت قائم کی ہو یہ کسم کی مان صاحب اور جناب زمین کا تو پانچ کلو میٹر کا ٹوٹا نہیں ہے پوری دنیا میں کون سی خلافت ہے جو انہوں نے قائم کی ہوئی ہے بھائی ایک گروپ ہے گروپ کے لیڈر ہے چلے آپ اس کا کہ بھی ہمارا گروپ بنے ہوئے اتنے سال ہو گئے وعلیکم السلام مرزا مستی تو میری پہلے تو ان سے پوچھیں یہ پہلے تو ان سے یہ سوال کریں کہ یہ خلافت کا کیا جواز باندھتا ہے بتائیں اس کی پہلے تشریح کریں جناب کو جس وقت مرضی آج اگر بولنا شروع کریں کئی دن بندہ بولتا رہتا ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے غلطیاں نکالنا شروع کریں ان کی جی جی یہ ایک ایسا موضوع ہے غلطیاں نکالنا شروع کریں جناب اوپر سے لے کر نیچے تک غلطیاں, غلطیاں غلط بھائی یہ اپنی سیرت کیوں نہیں بیان کرتے پہلے تو یہ بتائیں نا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ادھر اولیا کرام زرگان دین کی لوگ سیرت بیان کرتے ہیں اور وہ اتنا بڑا اتنا بڑا دعوی کر دیا ہمارے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے لے کر مائی حلیمہ سے لے کر اس کے لے جانے سے لے کر ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے تک کی سیرت ہمارے پاس ہے اللہ کی مہربانی سے ایک ایک دن کی تو یہ کیوں باتتے ہیں مرزا کیا کرتا رہا کیسے کپڑے پہنتا رہا کیسی حرکتیں کرتا رہا کدھر جاتا رہا کس کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتا رہا پہلے سیرت تو بیان کریں نا پھر پتا چلے گا بات تو آگے چلے گی نا نہیں پتا جناب اس نے کیا ناچنا ہے جناب کیا بدی اور کیا بدی کا شوربا ناچتے وہ ہیں جن کی کوئی شکل وجہ ہو نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں جناب ناچتے گاتے تو وہ ہیں جن کو کوئی بندہ دیکھے تو اس نے گیا ناچنا ہے دیکھے نا چھوٹے ہوتے اس کی ایک آنکھ گایا ہو بیچے چکی چک وجہ سے ایک آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا تھا اسے اس تو اس نے گیا ناچنا ہے نہیں یہ نہیں مجھے پتا شرابی تھا یا نہیں جو بات میں تو بات وہی کروں گا پوری تول کا جناب جو مجھے پتا ہے پوری تول کا کروں گا کیونکہ میں ہی جو نہیں جانتا میں اس کے متعلق راجا جدھر کی ہوا ادھر کہنا نہیں شروع کر دوں گا حسین بھا جی جناب نہیں یہ پھر پہلی دفعہ, دفعہ پتا چلا ہے کس کتاب میں شراب کا کس کتاب میں یہ تو بتائیے گا آئیں ذرا مائک کے اوپر آئیں ذرا مائک کے اوپر یہ کتاب کا نام تو بتائیے گا یہ نئی چیز کا پہلے پتہ چلا ہے اچھا بک کا نام ہاں آ جائیں مائک کے اوپر میں مائک چھوڑتا ہوں تشریف لائیں بھائی مائک پہ اوپر آ جائے سنی تحریک صاحب حسین صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کو پتا ہے وہ شراب بھی پیتا تھا کہنے کی نہیں بات ذرا آپ کے پاس ہاں تو کس بک میں ہے ان یا کوئی کس میں نے تو ایک بات آگے کی تھی ان کو ملتا تھا خاندانی پنشن ملتی تھی مغل خاندان سے تھے نا تو جب انگریز آئے انہوں نے جو مغل خاندانوں کے خان وادے تھے ان کے لیے پنشن کر دی یہ اس وقت کی بات ہے جب گھر کا سربراہ دس بارہ روپے مہینے کی تنہا لیتا تھا دس بارہ روپے مہینے سے سارا گھر چلتا تھا ان کو سات سو ماہوار پینشن انگریز سرکار سے اس خاندان کو ملتی تھی تو پنشن لینے کے لیے اس کو جناب جانا پڑتا تھا اپنے شہر سے دوسرے شہر میں ایک دفعہ, اے اے اے ایک دفعہ پنشن میں لیٹ ہو گئے تو اس کے باپ نے اسے بھیجا جاؤ جا کر پنشن کی رقم لے کر آؤ اس نے پینشن پکڑی ساتھ اس کا بھائی تھا میرے, میرے پاس گھر میں ساری تفصیل پڑی ہوئی ہے اسی لیے میں ابھی دکان پر ہوں بات کریں گے تو میں شام کو جب روم کھولتا ہوں میں آپ کو مکمل نام کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ بتا دوں گا تو یہ پنشن لے کر نا لاہور میں یہ آٹھ دس دن جناب لاہور میں پنشن کے وہ جو پیسے ہیں انہوں نے اڑا دیے دونوں بھائیوں نے شرمندگی کی وجہ سے یہ اپنے گھر واپس نہیں گیا کہ میں گھر جاؤں گا میرا باپ مجھے مارے گا پوچھے گا پیسے کدھر گئے ان سے صرف یہ سوال کریں کہ وہ جو پنچن کی سات سو کی رقم آج کل کے اگر آپ کہیں دو تین لاکھ روپیہ تو اتنا باندھتا ہے سات سو روپئے کی رقم کدھر کی درگی؟ پنشن کی ان دنوں کی اس وقت یہ پھر واپس گھر نہیں گئے پھر جناب انہوں نے جا کر کسی اور دوست کے پاس چلے گئے تو خیر یہ تو ایک لمبی بات لکھا ہے یہ ہاں جو شراب کا آپ نے لکھا ہے سنی تحریک صاحب آپ کہہ رہے تھے وہ آپ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں ثبوت کے ساتھ بتائیے گا آ سلام علیکم امید ان شاء اللہ ہوگی جی جہاں تک شراب کا مسئلہ ہے مرزا صاحب کے خطوط اس میں جمع کیے کتاب کا نام میں کتاب بنا مرزا غلام اس کے اندر مرزا صاحب کے انہوں نے قادیانیوں نے تمام خطوط جمع کیے ہیں وہ تھوڑا سا میں ان شاء اللہ آن لائن لنک بھی آپ کو دے دوں گا جس کے اندر مرزا صاحب نے کہا کہ لاہور کی دکان سے پلمبر کی دکان سے جو ہے میرے لیے ایک بوتل تانی کا کے منشی صاحب ایک منشی بنامی آدمی یہ دیکھ آنا اور خاص طور, پر خاص طور پر اس بات کا دھیان دینا ہے کہ وہ تعلیم ہو جی آواز ٹھیک ہے بھئی اگر آواز کسی کو آ رہی کچھ سن رہے تو بتا دیتا جی تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ خط جو ہے نا وہ لائن بھی موجود ہے تو میں آپ کو ان شاء اللہ ساتھ میں وہ تھوڑی دیر میں بھی چیک کر کے میں وہ لنک دے دوں گا وہ خط ان کا موجود ہے مرزا صاحب کا خط تو باقی ہلو سنی امام علامہ مقصود قاضی صاحب نے کہا کہ وہ لوہر کی نماز پڑھ کے لوں کہ اس سے یہ ہے کہ بھائی طالب وائن کی بوتل اور وہ شراب پیتے تھے اس کے حوالے سے ان کی اگر آپ روحانی خزائن کا مطالعہ کریں تو اس میں ہے کہ اکثر مرزا صاحب جو وہ ڈٹ رہتے تھے جیسے کہ بارہ ایک اور بھی آدمی تھا جو ڈٹ رہتا تھا تو اس کا پورا حوالہ میں ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں ان لائن کا خط ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا تو بھائی اب تانیک وائن قادیانی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا شراب نہیں ہے قادیانی نہیں کہتے کہ شراب نہیں پیتے آپ پوچھنے لیں آپ جا کے جس نے پوچھنا ہے آپ بلوچ صاحب سے پوچھ لیں حجے جی خان صاحب سے پوچھ رہے کادیانی یہ نہیں کہتے کہ مرزا صاحب پیتے نہیں تھے بلکہ قادیانی کہتے ہیں کہ تانیک وائن شراب نہیں ہے اس پر ہماری بات ہو چکی ہے کافی بار ساتھیوں کی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شراب نہیں ہے حالانکہ اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر جہاں بھی دیکھیں چیک کریں تو تانی وائن شراب ہی ہے یہ شراب کی ایک, ایک یعنی دوسری صورت ہے کہ جن کو کمزوری وغیرہ ہو تو یہ میں مسئلہ ہے سنیمام کہہ رہے تھے دوہر کی نماز کے بعد آئیں گے نہیں آئے میرے خیال سے شاید وہ مصروف ہوں تو اگر حضرت بل رضا موجود ہیں ان تک میری آواز آ رہی ہے آج اگر انہوں نے بیان کرنا ہے تو بتا دیں تو میں وغیرہ لگا کادیانوں کے والے سے اتنا زیادہ ہے اس پر ٹائم ویسٹ کرنے کا میرے خیال سے کوئی فائدہ نہیں ہے سب لگے ہوئے ہیں ٹوبندیوں نے بھی روم اپن کی ہوئی ہیں تو ہم نے بھی الحمدللہ یہ کسی کے کہنے کے کہ ہم جو ہے وہ محتاج نہیں ہیں کہ کوئی کہے ہم نے بھائی کہ آپ کا دیا کے حوالے سے روم اپن کرے الحمدللہ ہم نے پہلے سے کی ہوئی ہے ہم الحمدللہ دو تین دن ہو گئے ہیں لگاتار فقط مرزا غلام قادیانی کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی ہماری روم میں اگر کوئی آئے نہیں چیک نہ کرے تو وہ کہے کہ بھائی دوسرے تو جی بار ابھی میں چھوڑتا ہوں السلام قریب اور ویلکم پر خیال سے علامت صاحب وہی ہیں تو میں بھی ابھی کہیں جا رہا ہوں تو لیٹ شروع کرتے ہیں آج کافی علی بات شروع ہو گئی ہے تو میں ابھی وہی جا رہا ہوں کسی نے مائک کے اوپر آنا ہے تو بھیا لگانا ہو نہیں آ رہاس مزید بھائی ناز شریف سنائیں گے انشاءاللہ مسلمان بھائی تھوڑی دیر میں ابھی گریب انجینئر بھائی آئے ہیں وہ ناز شریف وغیرہ بیان لگا دیں گے